السلام اما بعد اعوذ اللہ سن دلمبے آئے ولسلیما حلیفا سد اللہ سدک من نبی ال کریم و نحان شاہدین مز سامعین السلام علیکم بات سلام کے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے اور وہ نہ کریں جو اس کو پسند ہے اور خاص طور سے میں اپنے لیے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میں وہ بات کروں جو تجھے نہ پسند ہے یا وہ نہ کروں جو تجھے پسند ہے اللہ کی پناہ مدد اور نصرت کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی تفصیر تعویل علمائے حق قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر ہوا آپ نے صحابہ کو سمجھایا صاحبہ نے تابعین طبہ تابعین اسی طرح سلسلہ مارایا سلاف کی طرف سے سارے علوم پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک سارے علوم نہ بندہ پڑھ لے قرآن مجید کی آیت کو نہیں سمجھ سکتا آج کل جو اردو کے ترجمے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام میں ہم بلا واسطہ گھس جاتے ہیں تو ناس اللہ نے فرمایا جو دل بہی بے ہی کثیروں یا یہ کثیرہ اس قرآن مجید سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں نہ سمجھنے کے باعث یہ مسئلہ اپنی طرف ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے نفسانی طاقت دوسرا ہے روحانی طاقت تیسری رحمانی طاقت نفسانی طاقت جو شیطان سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں طاقوتی طاقت جسے کہتے ہیں یہ غیر مسلم لوگوں کو بھی عطا کی جاتی ہے عطا میرا اللہ کرتا ہے روحانی جو اولیاء کرام یا ایسے بادشاہ جو مارفت سے بھی آگاہ ہیں اور پھر بادشاہی بھی اللہ نے ان کو دی دی اولیاء صلیح یہ روحانی طاقت یہ اللہ کی طرف یہ بھی اللہ تا فرماتا ہے رحمانی طاقت اللہ کی اور اس کے رسول کی طاقت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقوتی طاقت بھی اللہ عطا کرتا ہے رحمانی طاق روحانی طاقت بھی اللہ عطا فرماتا ہے فرق کیا ہے کہ جن کو طاقت سب کو اللہ دیتا ہے تابوتی وہ ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں شیطان ان کو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں یہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے یا تمہارے عقل و احساس کی وجہ سے ہے یہ اللہ نے نہیں دی ہے تمہیں طاقت وہ اس کا منکر ہو جاتا ہے اس کے لیے کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے لیکن وہ اس کے خلاف اللہ کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے تو روحانی طاقت بھی اللہ عطا کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کلون مین اندر بنا ہر جو ہماری سب چیز طاقت حرسی شب اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے طاغوتی طاقتیں اس کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے لیکن وہ بے وقوف اللہ سے سمجھتا ہے نہیں اس لیے اللہ کے خلاف وہ طاقت کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ طاقت دیتا ہے پھر انہیں دیر پا بھی رکھتا ہے اپنے مخالفوں کو تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے مخالف کو بہت زندگی دے دیتا ہے بہت طاقت ہی دے دیتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو کسی طاقت سے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی طاقت اللہ کو نقصان نہیں دے سکتی اس لیے ان کی زندگی بھی بلند کر دیتا ہے ہمیں خوف ہوتا ہے اپنے دشمن کا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے یا کبھی یہ طاقت پکڑ کر ہمیں نقصان بھی دے دے تو اللہ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی ہاتھ مبارک سے کوئی نکل کر بھاگ سکتا ہے اس لیے وہ اپنے دشمن کو بھی طاقت دے دیتا ہے پھر اس بندوں میں اسی طرح نفسانی عاشق بھی ہوتے ہیں اور روحانی عاشق بھی ہوتے ہیں اور رحمانی عاشق بھی ہوتے ہیں خدا کی مخلوق میں نفسانی عاشق مادیت کے عاشق ہوتے ہیں جسم کے مال کے اولاد کے رزق کے اور روحانی عاشق جو ہوتے ہیں وہ اولیاء اور صلحہ کے محبت سے محبت رکھتے ہیں اور رحمانی عاشق جو ہوتے ہیں وہ خدا رسول سے محبت رکھتے ہیں تو جب تک روحانی محبت نہیں کرے گا رحمانی محبت مل نہیں سکتی روحانی محبت کرے گا سلحا کی معرفت ان کی صحبت اختیار کرے گا ان کی مجلس میں بیٹھے گا ان کی نگاہ سے فیض حاصل کرے گا پھر رحمانی محبت حاصل ہوگی خدا رسول کی اور یہ آخری محبت ہے نفس بھی تین قسم کا ہے نفس لواما جو عام مومن کا ہوتا ہے نفس امارا ام جو کافر منافق کا ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ جو صلاح اولیا روحانی لوگوں کا ہوتا ہے لموامہ نفس عام مومن کا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے فلاں وقت خدا کی بے فرمانی کی تیرے ساتھ کیا ہوگا عذاب میں پکڑا جائے گا فلاں کام اللہ کا حکم فلاں وقت نہیں مانا وہ لانت مرامت کرتا رہتا ہے نفس یہ عام مومن کا ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہے نفس امارہ جو ہر وقت خدا رسول کے خلاف وہ حکم کرتا رہتا ہے اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو تابع ہو جاتا ہے خدا رسول کے حکم وہ اس بندے کے تابع ہو جاتا ہے امارہ والا جو ہے وہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے اس لیے بندہ شیطان جو ہے وہ کافر ہے پہلے بھی میں نے بتایا اور بندہ نفس جو ہے وہ منافق ہے اور بندہ رحمان جو ہے وہ مومن صلاح لوگ ہیں اللہ کے پیارے لوگ اللہ آپ کو اور ہم کو بندہ رحمان بنا دے بندہ شیطان اور بندہ نفس نہ بنے ہم اللہ ہمیں پناہ دے آپ کو اور ہم کو تو جب روحانی طاقت نہیں آئی طاقوتی طاقت آ گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا قوم کو بھی برباد کر دیا اپنے آپ کو بھی جہانمی بنا گیا جاتے ہیں اور قوم کو بھی جہانمی بنا جاتے ہیں تاقوتی طاقت منافق اور کافر بائیمان کے پاس جمع ہوتی ہے حکومت کی اور دیتا جی اللہ ہے نمرود اللہ نے جبریل امین سے فرمایا کیا تجھے کسی وقت کسی پر رحم آیا اد کی جب کشتی غرق ہو گئی اور ایک لاٹھی کے پھٹے پر ایک ماں اور ایک بیٹا رہ گیا اور حکم ہوا آپ کا کہ اس ماں کا روح قبض کر لو تو میں نے روح قبض کیا اسرائیل السلام نے ارج اس وقت اس بچے پر مجھے رحم آیا اللہ نے فرمایا تجھے پتہ ہے وہ بچہ کون تھا ہم اسے کنارے پر لے آئے پھر اسے ہم نے جنگل کی جھاڑیوں میں رکھا سائے دار خوشبودار پھول سب ادھر ادھر ہم نے آسائش کے اس کے لیے سامان بنائے اور شیرنی کو ہم نے حکم دیا جا کر اس کو دودھ پلا تو وہ دودھ پلاتی رہی پھر جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے جنات اس پر جنات کو حکم کیا کہ اسے بادشاہی کے ڈھنگ سکھاؤ تربیت دو تو جنوں نے ایسا کیا پھر ہم نے اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا اور وہ نمرود بنا جس نے ہماری ناشاکری کی اور اس نے ہم سے نہ سمجھا اس نے سمجھا کہ کلم من ان علمی کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے نا کی چار سو سال وہ بادشاہ رہا ابراہیم وہ آگے آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا تو اس نے پوچھا فرشتہ گیا اس کے پاس پوچھا تیرا رب کون ہے کہنے لگا میں رب ہوں اور کون ہے رب تو اس پر اللہ نے اس کو پکڑ لیا پھر مچھروں کی فوج بھیجی مچھر اتنا آئے کہ آسمان لکھتے ہیں نہیں نظرتا تھا اور پوری قوم کا انہوں نے ماسک چونڈ لیا صرف ہڈیاں رہ گئیں مچھر کتنا کم طاقت چیز ہے تکبر جو کرتا ہے اسے پھر اللہ ایسی ہی مار دیتا ہے جو اللہ کے آگے تکبر کرتا ہے جس طرح آج کل کہتے ہیں جی فوج جو ہے وہ آخری طاقت ہے یہ ہماری فوج کا ایمان ہے اللہ کا نام ہی نہیں لیتے وہی نمرود والا کام ہے کہ تم آخری طاقت کہاں آ گئے تمہیں تو عقل ہے نہیں تم تو طاقت کے طاقت تم تو کم طاقتوں سے بھی بدتر ہو ارے ایمان سے کہو سمجھدار تو ہو ان کو ذریعے عقل بھی دو پڑھے تو ہیں سکول سے خدا رسول سے تو یہ دور ہیں اگر خدا رسول سے دور نہ ہوتے تو یہ اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھتے ہمارے ایک درویش کو کرنل کہہ رہا تھا کہ تم فوج کی طاقت کو نہیں جانتے میں نے کہا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے یہی تمہارا بے ایمان ہے یہی ایمان کی کمزوری ہے ایمان سے کو ہمارا کلمہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ہے چھٹے کلمے میں یہ بھی کلمہ ہے نا سبحان اللہ ان کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے قوم کو وہ جہنوی بنا رہے ہیں ایسی بات کی کہ سمندر میں ملا دو اس بے وقوف کو پتا ہی نہیں کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ اکبر لاہو لا ولا کا بلازی یہ ہمارا کلمہ ہے نہیں ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ نے جس کو جتنا دی ہے خود ذاتی طاقت کوئی نہیں ہے ارے بے وقوف تم طاقتور اسے کہتے ہو جو قوم پر ظلم کرے قوم پر جو ظلم کرے اسے طاقتور کہتے ہو بزرگ سے پوچھو تم ولی سے پوچھو کسی ایماندار سے پوچھو وہ تمہارا نقشہ کھینچتے ہیں حضرت بھائی نے فرمایا اوست حاکم کے بیروں سلطنت مرعوب ناباشد فرمایا حاکم تو ہے وہی جو اپنی سلطنت کے باہر کے ملکوں میں اس پر کسی کا روپ نہیں ہو اگر روپ ہے تو وہ حاکم ہے نہیں بے وقوف صرف عوام پر ظلم کرنے والے کو حاکم نہیں کہتے ارے عوام ایک چیمٹی ہے ارے پاگل چیمٹی کو پیر کے نیچے رگڑ کر اکلنے والا بے وقوف تو ہو سکتا ہے طاقتور نہیں ہو سکتا تو ہماری تم دیکھ رہے ہیں ہم نحتی عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز خان تو کہا گیا ہے شداد ہامان تو کہا گیا ہے ارس بحر فتوحات کرنے والوں کو صلاحی الدین ان کے نام روشن ہے ان کو بہادر کہا گیا ہے جنہوں نے بہر فتوحات کیے ہیں ارے جن کافروں کے پہلوان کی طرح اپنوں کو مار مار کر اکیل کھڑے وہ پاگل بے وقوف تو ہوتا ہے طاقتور نہیں ہوتا اس لیے نقشہ کھینچا ایک بزرگ نے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے آگے فرماتے ہیں شوق ہے انگریزی کا نام مسلمان ہے کیا, بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان ہے علم سمجھا ہے جسے یہ فقط زبان ہے علم اصل ہے وہی جس کا ہمیں فرمان ہے مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیثست ہر کے بجودی خانت خبیث سست بس نویش ارے تم پڑھے تو ہو یہودی کے مدرسے میں ارے بزدلوں کے مدرسے میں ارے بزدلوں کو ماننے والے بزدل تو ہو سکتے ہیں طاقتور نہیں ہو سکتے تمہیں کیا پتا اسلام سے واقسیات ہو پاگلوں تمہیں طاقت کا بھی پتا ہو تم نے اصلی طاقت کو نہ مانا خود بھی پاگل بن گئے اور کمزور بن گئے اللہ نے تمہیں کافروں کے آگے جھکا دیا مسلمان بہادر ہوتا ہے صلاحیتین یوبی جنگ پر گئے ہیں تمہیں بتائیں کہ بہادر کون ہے پاگلو اکلسی سیکھو طاقت کا استعمال مت کرو یہ تو فراون ہمان شداد کی سنت ہے ارے سلح کی سنت نہیں ہے کہاں ہے وہ طاقت تیری زندگی اللہ آج کھینک کے تیری طاقت کہاں جائے گی تیری طاقت ہے صفت اور وہ زندگی کے ساتھ آئے ارے پاگل تیری تو زندگی اپنی نہیں ہے تو طاقت اپنی سمجھ رہا ہے صلاحیت نو یوں بھی جنگ پر گئے بتاؤں کہ کون بہادر ہوتے ہیں ان پاگلوں کو بتاؤ جو ہمارے حاکم ہیں نہ یہ ہمارے گناہوں کی تو شامت ہو سکتے ہیں حاکم نہیں ہو سکتے جس طرح مغلیہ خاندان نادر نے حملہ کیا تو ایک نکرانی بچی حسین تھی نادر بادشاہ تلوار لے کر آگے آیا اس نے کہا نادر ہوں قادر ہوں والیے ملک خدا اس نے کہا اے ظالم میں نہیں مانتی اس نے تو مجھے کیا مانتی ہے کہتی ہے میں تجھے مانتی ہوں سانی دجال کا اور نادر ولدوستان یہ تھے مسلمان اس نے ٹھیک ہے گردن کلم کر دی یہ روایات آ رہے ہیں کہ ظالم فرونی طاقت شیطانی طاقتوں والے جن سے خدا سے کوئی تعلق نہیں ارے منافقوں جیسی کلمہ پڑھتے ہیں کیا مجھے ایمان سے بتاؤ اگر یہ مسلمان ہوتے تو کیا حکام پر دین فرض نہیں ہے ایمان سے کہو جو قیا کہ ہم پر دین, کوئی کہہ سکتا ہے کہ حاکم کے ہم پر دین فرض نہیں ہے ہم پر خدا رسول کی اتباہ فرض نہیں ہے ارے لکھ دو ہم تمہاری جان چھوڑ جائیں گے کیونکہ منافق نہ بنو کافر ہو جاؤ ہو تو تم کیا دین حاکم پر فرض نہیں تم پر بھی فرض ہے پھر دین کی بات کیوں نہ کریں یہ حاکم الحاکمین کا پیغام ہے یہ ہر پر پوری دنیا امریکہ پر بھی آ سکتا ہے برطانیہ پر پوری دنیا پر ہم کہہ سکتے ہیں تو کافر بیٹھے ہیں لڑنے کا کوئی نام نہیں لیتا اٹھتے نہیں سلاح الدین یوبی نے بھیجا فوج کو روک لیا یہ پڑے ہیں سوئے سو پر کی حملہ کرے ان کو کہو جاگو ہم تو تمہارے لڑنے کے لیے آئے ہیں تم بے وقوف ہو بیٹھو اٹھو مقابلہ کرو ہم سے ایل چی گیا انہوں نے کہا اس کو کہہ دو تین دن ہو گیا ہمارا کھانا پینا ختم ہے تین دن سے نہ پانی ہے نہ روٹی ہے ہم مرنے کو پڑے ہیں لڑے کیا چاہتا ہے تو ایک فوجی بھیج کر ہم سب کو مار دے ارے یہ شیطانی طاقت والے بزدل ہوتے تو امریکہ کی طرح ایک فوجی بھیج کر سب کو ماری دیتے اور نعرہ لگا دیتے سلاحی الدین زندہ آباد مگر وہ مسلمان تھا ارے روحانیت کا بادشاہ تھا وہ شیتانی طاقوتی طاقت کا نہیں تھا وہ مسلمان تھا سچا اس, اس نے کہا فوج کو پیچھے جاؤ گیا ساری فوج کا ایک مہینے کا کھانا پینے کا انتظام کر کے بھیج دیا کابرو <تصفح> <تصفح> <تصفح> کھاؤ پیو اور طاقتور ہو کر مجھ سے لڑو کہ اسلام بوز کا سبق نہیں دیتا اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے ان پاگلوں کو بتاؤ کہ طاقت کیا چیز ہے اور بہادری کیا چیز ہے ارے تم تو بوزلوں بل کے ماننے والے ہو تم طاقت عوام کے لیے جو ہاں یہ ہم ہاں مانتے ہیں یہ تو چنگیز خان بھی کیا شداد نے بھی کیا ہاں ماننے بھی کیا یہ تو شیطانی طاقتوں والوں نے یہ تو اپنی بہادری عوام پر دکھاتے آئے اور کافر بھی آج بہر کل دکھا رہے ہیں تم تو کافروں سے بھی بدتر ہو ایسے بولتے ہیں. مسلمان اس کافر کو تلوار مار رہا ہے تلوار روک لی تو اس نے کہا کیوں آپ نے تلوار روک لی فرمایا تیری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے اور یار میری سالم ہے یہ کوئی بہادری ہے میں تجھ پر حملہ کر دوں یہ لے تو لے مجھے ٹوٹی ہوئی دے اسلام بہادری کا درس دیتا ہے مسلمان بہادر ہوتا ہے کافروں ان کی طرح چورسا نہیں لڑتا بہت دل نہیں ہوتا اسے تلوار دے دی ٹوٹی ہوئی تلوار لی وہ کلمہ پڑھ گیا اس نے کہا جی مذہب ہے ایمان سے لوگ ان سے سوال کرو پاگل یہ تو اہم دے پاگل پاگلوں کو کیا نظر ہے انہیں ہم نے آنکھیں دینی ہیں پھر ہم سے لڑتے ہیں لڑو یہ تو حضرت آدم سے لے کر آ رہا ہے اور کیا مت تک جائے گا تم نہیں روک سکتے کہ شیطانی طاقتیں اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتی آئی ہیں اور اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ان تاغوتی طاقتوں کو ہاتھ کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے نہیں بند کر سکتے تم یہ تمہارا خیال ہے تم تو ختم ہو جاؤ گے کیا مت تک یہ سلسلہ قائم رہنا ہے مسلمانوں جو امریکہ کے پیچھے چلے ہوئے ہیں ایمان سے کہو کتنے سال ہو گئے اقتصادی پابندہ کھانا پینا ان کا کھینچ لیا تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے جانتے ہیں ان کو اپنے بڑے کی بہادری سنا دو پھر یہ اپنا دیکھ لیں گے جس کو یہ باپ بڑا مانتے ہیں نا سنو اس کی بہادری کیا ہے بیس سال کھانا پینا بند پھر اسلح جلا دیا راکٹ لائے گئے ارے پھر بھی اس ملک اکٹھے ہو کر اس پر حملہ کیا ایمان سے کو یہ بہادری ہے یا بول ہے ایمان سے کہو کہ کمال بول ہے اس سور کی کہ پہلے تو تو نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا کمزور ہو گئے ان کو کمزور کیا پھر اسلحہ ختم کر کے پھر تو ایٹم لے کر ان پر حملہ کر رہا ہے اور ڈارا مار رہا ہے امریکہ ہم و فخر سے محسوس کرتے ہیں ارے لانت ہے بے وقوف پاگل تمہارے فخر پر اور تمہارے ماننے والوں پہ بھی لانت ہے جو تمہیں بہادر مانتے ہو ایمان سے کہو چھوٹے بچے پر دس بندے چھوٹے بچے پر اوپر اس کو مارنے لگ جائیں دس بندے چھوٹے بچے کو آپ انہیں عقل مند کہیں گے ارے ایک بچے کو تو ایک آدمی بڑا کافی ہے تو بیس اکٹھے ہو اس کر چھوٹے بچے کو مار رہے ہیں اور ایمان سے میں بھی ان بیس کے ساتھ ہو کر اس چھوٹے بچے کو مارنے لگ جاؤں میرے جیسا کوئی پاگل سور ہوگا ارے ایمان سے رعایت نہیں کرو بیس بندے تو پہلے مار رہے ہیں بچے کو اور میں بھی ان کے ساتھ ہو کر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں مار رہا ہوں ان بیس میں پہلے کمی ہے نا مراد ایک بچے پر بیس بندے چڑھے ہوئے ہیں پاگل کتے پھر میں کہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بیس ملک ہی رات چھوٹا بچہ ہی سمجھ لو ارے بیس ملک آئے رہے ہیں پھر یہ بھی سکول والے کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں افسوس ہے کہ اس کے نام اگر حقمیت ہے تو خدا کی قسم ہمیں ایسے بکھاری بھی ہمیں بن جائیں لیکن ایسی حق بے غیرت حکومت سے ہمیں حکومت نہیں چاہیے یہ <تصفح> کوئی بہادری ہے مچھروں سے اللہ نے انہیں تباہ کرایا نمرود کو پھر چار سو سال اللہ نے پھر اسے زندہ رکھا گاؤں مچھلوں سے ہلاک ہو گئی اسے چار آٹھ سو سال زندگی پایا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا دو بادشاہ ہوئے ہیں کافر دنیا کے ایک بخت نصر اور ایک نمرود اور دو مسلمان ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام اور سکندر دل کر نے دو مسلمان بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے سودا پالا تو طاقت دی اس طرح دی پالا تو ایک لنگاڑا مچھر اندر چلا گیا دماغ میں زلیل کیا تو اس طرح کیا لاکھ ہوا تھا اللہ بل علی کوئی طاقت نہیں سب طاقت اللہ کی ہے ارے بھائی مانو جو تم اپنی طاقت سمجھتے ہو تم تو پھر اندھے منافق ہو تمہارا نہ کلم سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے اس لیے ہمیں بھی تم جہنمی بنانا چاہتے ہو خود بھی جہنم میں جا رہے ہو تو اس کو نوسکار اس نے مقرر کیا وہ اس کو جوتے مارتا رہا چار سو سال تک جو کہتا تھا میں رب ہوں ذرا وہ جوتے والا آرام کرتا تو مچھر بھنکنے لگتا پھر وہ کہتا جوتے مار سر پر جوتے کھاتا کھاتا چار سو سال ضلت اور خواری میں مر گیا تو انہیں طاقت کا پتہ نہیں کہ طاقت تو ساری اللہ کی ہے اس لیے جب مسلمان پہ طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے کلین دے رب نا سب چیز میرے رب کی طرف سے ہے میرا اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور رہتا کیسے ہے کہ حضرت امیر عمر جا رہے ہیں ایمان سے دیکھو نا ارے کوئی کلاسن کو پالے رکھتے تھے کوئی بادشاہ خلیفہ ثابت کرو دن دنا پھرتے تھے چھپتے تھے ایمان سے کبھی ثابت کرو وہ پہلے تو انہیں کی طاقت یہی ہے کہ یہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہیں ان کو کہو باہر تو نکلو ہو تو ساری دنیا کے بادشاہ لو چھپے کیوں بیٹھے ہو رہے جا رہے ہیں بازار میں پیر آ گیا عام بندے کے پیر آ گیا بولا عمر تو اندھا ہے میرا پیر تو نہیں آپ رک گئے فرمایا مجھے معاف کر دے اور ایسا کر کے میرے پیر پر اپنا پیر رکھ لے ارے یہ تھی طاقت پھر کیا تھا کہ کیسا رے کثرا کے ایلچی بھیجا کہ جا جس سے ہم اپنے ملکوں میں کانپ رہے ہیں اس کا نام سن کر وہ عمر ہے کیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے اس کو دیکھا اس کے کیسے مکانات ہیں ارے کیسے اس کے درباری ہیں کیا اس کی سجاوٹ دیکھا ہم تو ہمارے محلات اس کے محلات کیسے ہوں گے تو ارچیا یا پوچھا کہ حضرت امیر عمر صاحب کا گھر کون سا ہے انہوں نے ایک کچا کمرہ تھا اس کا اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگ گیا کہ یہ بادشاہ نے ان کو سکھا رکھا ہے یہ صحیح جو ہے نہیں بتاتے بادشاہ اور ایسا گھر جو ہمارے چپراسی کا بھی نہیں ہے ملک میں دوسرے سے پوچھا تیسرے سے پوچھا چوتھے سے پوچھا وہی وہ بتاتے تھا تو وہی وہ حیران ہو گیا پھر کہا تمہارا بادشاہ کہاں ہے کہا وہ درخت کے نیچے سویا پڑا ہے چٹاج پر اکیلے سوئے پڑے ہیں جنگل میں ہے حیران رہ گیا دوسرے سے پوچھا تیسرے چوتھے ایسے کہنے لگے حیران ہو گیا گیا تو آپ سو رہے تھے چٹائی کے نشان کمیز پھٹا ہوا تھا چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے تو آپ نے پلٹ کر جو دیکھا گرا بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا پیر پکی لیے اور گیا ان کو کہا اس بادشاہ سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے میں یہی کہتا ہوں کہ بغیر جنگ کے چابیاں دے دو تھے یہ یہاں کاپ رہے ہیں ارے جس طرح ان کا نام سن کر کافر کاپتے تھے یہ یہاں ان کا نام سن کر کاپ رہے ہیں ایسے ایمان بھی دے رہا ہے دین سب کچھ ان کے ہم جو کہو جی رام رام پھر آگے اس شہر نے کہا لڑکیاں سکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کم ہے سوچ تیری کیسا تو نادان ہے آگے شہر تو بہت ہیں ایک شیر سنا دوں جو ان کی سناخانی کی ہے اس نے اس نے کہا بیرون ملک موش ارے اپنے ملک سے باہر چوہے کی طرح ہے بیرون ملک موش اندرون ملک شیر آئے ارے تو بتا آپ خود تو کیسا حکمران ہے مجھے بتا سمجھا تو حکمران ہے کیسا تیری طاقت ہے کیسی باہر ملکوں میں تو, تو چوہا بنا ہوا ہے ارے عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے مجھے بتا یاد تو یہ حکومت ہے کیسی پاگل ایسا ہے مانگ سے چوہے سے بھی بہر ان کی بدتر قدر ہے چوہے سے بھی بدتر ان کو جانتے ہیں اسی طرح مسلمانوں اب ہمارے ملک میں جلوس نکالے جا رہے ہیں علی پور میرے پاس بھی آئے تھے کہ امریکہ نے قرآن کے اوراق پھاڑ پھاڑ کر لٹرینوں میں ڈالے ہیں پھر اس نے کہا تمہارا اللہ کہاں ہے یہی خوشی کرو کہ ان کا اختتام آ گیا ہے شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید نہ یہ جی امریکہ والے رہیں گے نہ امریکہ کے ماننے والے انشاءاللہ شاء اللہ رہیں گے نون علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی کہ میں تیرا ساٹھ ہزار نیکوں کا برا بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں اور تیرے چالیس ہزار تیرے نیکوں کو ہلاک کروں گا جس طرح ان کو ہلاک کروں گا ان کو بھی ساتھ کروں گا عرض کی یا اللہ پاک میرا بعد کا تو اپنی برائی کی وجہ سے تو ہلاک فرمائے گا تو چالیس ہزار نیک کس وجہ سے مجھے بتا تو دے اللہ نے فرمایا یہ ان سے تعلق رکھتے تھے ان سے جدا نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ ملے جلے رہتے تھے اس لیے ان کو بھی ساتھ ہلاک فرماؤں گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کی توہین جو کی ہے وہ امریکہ نے کی ہے پہلے تو ہم ان نام نہاد ملاؤں جو جلوس نکال رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہو رہے کہ سارے نصیبی ہمارا پاگلوں میں رہنے کا آ گیا ہے ارے سارے جدھر دیکھتے ہیں سارے پاگل ہی ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہو ایمان کا تو قطرہ نظر نہیں آتا امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مچھر کا مارنا جائز ہے آپ ہنس پڑے اور جواب نہ دیا دوسرا بندہ بولا امام صاحب آپ کو جواب نہیں آتا تھا فرمایا یہ امام حسین کے کاتلوں میں تھا اور مچھر کے مارنے کا پوچھ رہا ہے اس کو میں کیا جواب دیتا ارے پاگلو مولانا فرماتے ہیں ہزار بار بشوئیں ہم دہاں باترو گلاب نام ہے تو کمال بے ادبی یا <تصفيق> اللہ پاک میرا ہزار بار میں اترو گلاب سے اپنا منہ دھو ڈالوں تیرا نام اتنا پاک بلند ہے کہ پھر بھی میں نام لوں تو کمال بے ادبو میں ہوں وہ <تصفيق> پاک نام تبارک قسم رب کا ذل جلانے والے کرام محبوب تیرے رب کا نام سب چیز سے بڑی شان اور بڑی برکت اور بڑی عزت والا ہے مانتے <تصفيق> ہو مسلمانوں اپنی دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھو کہ وہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے نام کو نالیوں میں پھینک رہے ہیں کیا اشتیار کہاں جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں اشتیار کا انجام آخر اس نے نالی میں آنا ہے نالی میں ٹٹی پیشاب عورت کا حیض نفاس مرزا کا پیشاب ہر ایک کا پیشاب تو ہر ایک کا برابر ہے پلیت ہے اشتہار میں نے نالی میں اٹھائی ہیں السل تو وسلام نے کہا, یا رسول اللہ اور دیو بندوں کا اللہ مدد صحابہ رہبر اور شیعوں کے ہم نے اٹھائے ہیں ارے ایمان سے کہو ہم تو بے وقوفوں کے اندر ہی پھنس گئے ارے پاگلو بے ان سے تو تم زیادہ گستاخ ہو تم اللہ رسول کا نام نیچے ہم تمہارے ساتھ جلوس نکال کر بھاجے اللہ نے تو ہمیں ایمان دیا ہے اللہ نے تو ہمیں عقل دیا ہم کیوں تم بے عقلوں کے ساتھ ہو جائیں ایمان سے کہو اور وہی عقل انشاءاللہ جو اللہ نے دیا ہے ہمارا وہی قوم کو بھی ہم دیں گے دوسرا یہ بتاؤ کہ جو قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں ہماری حکومت ان کے ساتھ ہے یا جدا ہے اور وہ کون ہیں تمہارے ہمارے بیٹے ہیں وہ کون ہے تمہارے ہمارے بیٹے ہیں قوم کے بیٹے ہیں جو وہ قرآن مجید کو نالیوں میں ٹرل میں پھاڑ کر پھینک رہا ہے یہ ان کے دوست ہیں اور یہ کون ہیں تمہارے ہماری اولاد ہیں ارے یہ عالم ہے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں ایمان سے چہودری دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں سکول کے پڑھے ہوئے ہیں ارے تمہاری اولاد ایک سکول کے پڑھے ہوئے قرآن مجید جو لیٹرین میں ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ آئے اسی سکول کے تربیت سکول میں تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو تو تم تو وہی بنانے جاتے ہو یہودیوں کے دوست قرآن مجید کی توہین کرنے والے کے دوست اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہو تو تمہارا دین سے کیا تعلق ہے مجھے سمجھاؤ پاگل نہ بنو ایماندار بنو اگر میں غلطوں ٹوٹ کر مجھے جواب دو اللہ کا قانون بھی یہی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک اور واقعہ سنا دوں روحانی طاقت والے کا گورنر کا صوبے کا تو آپ وہاں گئے ایک امیر کے لڑکے نے غریب کے لڑکے کو تماچا لگایا تو گورنر نے کی ساس نہ لیا امیر عمر صاحب وہاں گئے ارے یہ ہے طاقت پاگلو تمہاری کیا طاقت ہے تم نے تو قوم کا ارے خدا کی قسم ہماری جان کا تحفظ مت کرو سن رہے ہو اگر تم میں غیرت ہے تو اپنے ایمان کا تحفظ کرو ہمارے بھی ایمان کا تحفظ کرو فیضت کا تحفظ کرو ارے ہماری جان کا تحفظ نہ کرو موت خود حفاظت کرتی ہے ارے بئی مانو حضرت علی سے پوچھو جو ولیحوں کا بادشاہ ہے اور ارض کی کہ آپ کی شہادت کی بھی ہے آپ کوئی ساتھ رکھے بندوق اصلے والا محافظ رکھے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے تم بچا لو گے ارے میں تمہیں ایمان دینا چاہتا ہوں تم تو ایمان چھین رہے ہو قوم کا سن لو خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں اصلے والے ساتھ پھریں کیا جو جو مرتے ہیں ان کے ساتھ اصلے والے نہیں ہوتے لاکھوں اصلا لے کر تیرے سر پر آ جائیں سن لو ہر کے بادشاہ ہے دنیا کا کوئی ہے اصلے والے رکھے جب اسرائیل السلام آئے گا کوئی اصلے والا بچا نہیں سکتا اور جب راہل سلام نہ آئے کوئی اسلے والا مار نہیں سکتا ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں ارے تم کراچی میں وہ ہو گیا جی ادھر ہو گیا یہ ہو گیا کام کو بے وقوف بنا رکھا ہے خود تو بے وقوف ہو کیا جو سرحد میں مر رہے ہیں وہ کل میں وہ نہیں ہے جو تم کو مرا رہے ہو وہ مسلمان نہیں ہیں عراق میں ننگی عورتوں کو کھڑا کر کے ان کی تفتیش کیا رہی ہے وہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے وہ مسلمانوں کی استے نہیں ہیں جو ان کی بےزتی مسلمانوں کی کر رہی ہے تم ان کی حمایت کر رہے ہو اس سرحد میں بھی منا رہے ہو افغانستان میں منا رہے ہو اگر مسجد میں دو تین مر گئے یہ تمہاری صرف علماء سے دشمنی ہے کہ علماء کو بد دلدان کرو تم سے دوستی ہوتی تو خود نہ مرواتے اور دوستی ہم یہ نہیں کہتے تم ہماری جان کا تحفظ کرو ارے پہلے عزت اور ایمان کا تحفظ کرو اگر نہیں ہو سکتا تو جان کا بھی نہ کرو حاکم پر پہلا تحفظ عزت اور ایمان پھر جان پھر مال یہ تینوں فرض ہیں جب تم ایمان کا تحفظ نہیں کرو گے نہ جان کا کر سکتے ہو نہ مال کا کر سکتے ہو ارے پاگ لو بغیر سن لو کوئی ہی بیٹھے ہیں یہودی والے انہیں میں مسلمان بنانا چاہتا ہوں یہ سن لو پوری دنیا کے پروفیسر ادیب کان کھول کر سن لو بغیر روحانی تحفظ کے جسمانی تحفظ نہیں ہو سکتی روحانی تحفظ کرو جسمانی خود بدخود ہو جائے گا اگر روحانی تحفظ نہیں کرو گے ارے ایک ایک بندے کے ساتھ کلا سنکوپ والا کھڑا کر دو ایمان سے جانی تحفظ ہو نہیں سکتا اور روحانی اصلاح کے بغیر جسمانی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ دونوں ناممکن ہیں پوری دنیا اٹھ کر اس کا مجھے توڑ اور جواب دے دے مجھے قتل کر ڈالو مومن روحانی مسلمان بادشاہ جو آئے ہیں وہ روحانی تحفظ کرتے رہے ہیں ارے روحانی اسلح کرتے رہے ہیں خدا کی قسم جسمانی تحفظ بھی خود ہو گیا جسمانی اسلح بھی خود ہو گئی اور کافر بادشاہ جو آئے ہیں وہ بائیمان جسمانی تحفظ نام نہیں قوم کے تو دشمن ہوتے ہیں نام لے کر قوم کو تو نہ جب روحانی تحفظ نہیں جسمانی تحفظ تو کسی نے کیا ہی نہیں اور دہشت گردی سن لو ہم بتائیں تمہیں کیا پتہ پاگلو مسلمان اس کو پوچھو اردین کے مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے والے سے پوچھو کہ دہشت گردی کیا چیز ہوتی ہے تمہیں کیا پتہ دہشت گردی کیا ہے دہشت گردی کو پہلے زمانے میں بربریت کہتے تھے کان کھول کر سن لو بربریت آج دہشت گردی ہے پہلے زمانے میں اسے بربریت کہتے تھے اور بربریت کا پہلا جز یعنی دہشت گردی کا پہلا جز ہے ڈاکہ پہلا جھج کیا ہے ڈاکہ پھر ان کے چین جگ ہیں پھر دہشت گردی بربریت کا ڈاکے میں اعلی قسم ہے ادنا دنیا لوٹ لینی اس سے کچھ زیادہ جان سے مار لینا اور آخری بربریت اور آخری دہشت گردی ہے ارے مال بھی لوٹنا جان بھی لینا اور عزت بھی لینا کوئی بیٹھا ہو ہاں ان کا بندہ توڑ کر مجھے کہے کہ اس وقت کیا عزت جان مال کا تحفظ ہے جو حکومت پر فرض ہے ارے تم کم طاقت ہو تم اپنا تحفظ نہ عزت کا کر سکتے ہو نہ مال کا نہ جان کا تم تو اپنا ایمان مان نہیں بچا سکتے کون کا کیا بچاؤ گے عزت جان مال کا تحفظ یہ فرض ہے اور بغیر روحانی تحفظ کے لیے ہو نہیں سکتا اور یہ دہشت گردی جو ختم کرنے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ تو دہشت گرد کے دوست آئے ایمان سے کہو बार بار, بار بار بات کرنے کا پہلے بھی بتایا مقصد یہ ہے کہ بات دل کی उतर میں اتر جائے یا کسی نے نہیں سنی وہ سن لے دہشت گردی کیا ہے بے وقوفوں کو بتاؤ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارے مدرسے سے پڑھے ہوئے سے پوچھو کہ دہشت گردی کیا ہے تمہیں کیا پتا بے وقوف اللہ نے تو منافق بئیمان بے حکم لوگوں کو اندھا کہا ہے ارے ڈورا کہا ہے ارے گونگا کہا ہے نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں دہشت گردی میں بتاؤں کوئی دنیا میں بندہ دہشت گرد نہیں ہے میرا دعویٰ ہے دنیا میں جو بندو کو دہشت کرتے ہیں کہتے ہیں وہ پاگل اور بہمان ہے اس وقت ایمان سے پوچھو ایک طرف دس بندے تی دست نہ کچھ کوئی چیز اور کے پاس نہیں ہے بالکل تہی داست ایک طرف ایک کلاسنکوپ والا کھڑا ہے ذرا دماغ کو کھول کر سننا کیونکہ عقل مند کی میں نے تین نشانیاں بتائی تھیں کہ نصیحت قبول کرے اپنی غلطی کا اعتراف کرے یہ مومن کی نشانی ہے بے ایمان منافق کی نہیں ارے بادشاہ کو جو سچ کہہ دیتے تھے ان کے ایمان اندر ہوتا تھا وہ کہتے تھے سچ کہہ رہا ہے ہماری غلطی ہے ایمان چاہتا ہے یہ نہیں بادشاہ بھی ہو عقل والا غلطی کا اپنی کا اعتراف کرے گا غلطی بے ایمان نہیں کرے گا غلطی کا اعتراف بے عقل نہیں کرے گا غلطی کا اعتراف تیسری بات ہے کہ بات غور سے سنے گا اگرچہ اس نے پہلے سنی ہے یا جا پہلے جانتا بھی ہے یا آگے قید ہے پھر بھی غور سے بات سنے گا تو دس بندے ایک طرف کھڑے ہیں کہیں دس ایمان سے کہو اور ایک بندہ کلاشن کوپ والا کھڑا ہے دہشت کس کی پڑے گی ایمان سے کہو ارے کچھ بات تو سوچو مجھے پتا لگے سمجھ گئے کلاسن کوپ والے کی دہشت پڑے گی ایسا ہے نا اگر کلاشن کوپ چھیل اس کی دہشت رہے گی ایمان سے کو بندہ تو وہی ہے دہشت گرد ہے تو یہ فوج دہشت گرد نہیں ہے جن کے پاس ایٹم میزائل رکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم آخری طاقت اندھے ہو گئے ارے ایک جن کو اللہ حکم کرے ساروں کو ایٹم بھی ان کے باہر کے رکھ دے گا اور ان کو بھی سب کو ختم کر دے گا یہ آخری طاقتور بے وقوف مچھروں سے اللہ نے ہم تو یہ عکل دیتے تو اللہ کی طاقت کو مان کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی پاگل تجھے مجازی طاقت تیری اپنی نہیں ہے حقیقی طاقت کا مالک اللہ ہے باقی مجازی عطای طاقت ہے ارے مجازی طاقت جو حقیقت کے خلاف ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے تجھے کیا پتا پاگل تجھے بے وقوع تو مجازی طاقت کو طاقت سمجھتا ہے مجاز تو حقیقت کتابے ہوتا ہے جب تک وہ رکھے رکھے جب ختم کر دے ختم تو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے فخر کیا کرتا ہے یہی یعنی دماغ بے فتور جو بےمان کی منافقت تیرے دماغ میں بھری ہوئی ہے وہی وہ تمہیں کہہ رہی ہے اور ایمان سے کہو میرا فتویٰ ہے کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے صحیح ہے غلط ہے دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے کلاسن کوپ والے کے آگے ارے راکٹ پھینک دو اس کی طاقت رہے گی میزائل آ گئے ایٹم آ گیا سے بڑھتی جتنا زیادہ اسلح تو اس وقت امریکہ میں زیادہ خطرناک اسلا ہے نہیں ہے جو بولے کتے کی طرح ہزاروں میل تک آ کر یوں ہی چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے عورتیں مار رہا ہے یوں ہی بگاڑا ہے سور تو اپنے ملک میں بیٹھ تو ایمان سے کہو یہ ہماری حکومت امریکہ کی دوست ہے یا دشمن تو یہ دہشت گردوں کے دوست ہیں یا دشمن ارے یہ دہشت گرد کے ساتھی ہی ہیں یا مخالف ہیں تمہارا دہشت گردی کیسے کیا تم تو دنیا کے بڑے دہشت گرد کے ساتھ ہو کلاشن کو والا دہشت گرد ہے ارے پاگل نہ بناؤ قوم کو خود تو پاگل ہو جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بمب مار رہا ہے انسانوں پر کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے مسلمانوں اللہ آپ کو عقل دے بچنا ہے آخری وقت ہے ہزار مسلمان کافر کو کلمہ پڑا ہو ایک طرف ہے اور ایک بچے کو سکول سے نکال دو میرا یہ کہنا ہے وہ ایک طرف ہے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شاید کوئی پروفیسر ماسٹر بیٹھا اٹھ کر کے ارے تعلیم چھلکا ہے تربیت ماگز ہے اگر میں بادام توڑوں ماغذرات چھلکا جو کھائے اسے روکوں گا کوئی کہتا ہے کہ تربیت ہے اسکولوں میں ایمان سے کہہ دو کیونکہ آپ بچے ایک چھلکا اور اس چھلکے کو گندگی سے بھر رہے ہیں اور آپ کا بچہ کھا رہا ہے اور یہ بھی سمجھ لو لکھائے جو دنیا پر سوار ہوگا اسلام میں آئے گا عورتیں اور حکومت اس کی زیادہ مخالص ہوں گی یہ نشانی ہے ہمائے الشیاطین شیطان کی رسی اس وقت مدرسے میں سکولوں میں زیادہ بھیجنے میں جو ہے وہ عورت لگی ہوئی ہے عورتیں مخالفت کر رہی ہیں الجزائر جب فتح ہوا فرانس نے فتح کیا پہلے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف فرانس کو استعمال کیا اب امریکہ کو کر رہے ہیں تو الجزائر میں مثبت اثرات نہ ملے انہوں نے ایک عورت کو بھیجا ارے مسلمان ہم کہاں رہ گئے ارے مسلمان کی فکر تو پوری دنیا سے آلہ تھی یا آج پتہ نہیں عورتوں سے بھی ہم پیچھے چلے گئے عورت نے جا کر جائزہ لیا بھئی انہوں نے بھیجا بھی فرانس میں ہمیں مثبت اثرات کیوں نہیں ملے فتح بھی ہو گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حکومت تو تم نے اپنی بنا لی عورت نے کہا لیکن لوگوں عوام میں جو دین ہے وہ باقی ہے اس لیے تمہیں مثبت اثرات نہیں مل رہے اور وہی وقت ہے اس وقت پوری دنیا کی حکومتیں یہود نواز ہیں پوری دنیا کی حکومتیں عوام میں دین ہے کچھ نہ کچھ علامہ اقبال نے فرمایا مٹی بڑی زرخیز ہے تھوڑی سی نم چاہیے انہیں یہ بھی فکر ہے کہ دین بھی پاکستان سے اٹھنا ہے اس لیے دبا رہے ہیں سارا زول تعلیم میں لگا رہے ہیں جو بچہ سکول پڑھے گا وہ ان کا ہی ہوگا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حضرت شیش علیہ السلام کو کہ چار وسیع کرتا ہوں تو اپنی اولاد کو بھی کرتا جانا پہلی وصیت فرمائی کہ دنیا میں اطمینان نہ کرنا بے قرار ہو کے رہنا کہ کبھی ہم جاتے ہیں یہاں سے ہر وقت تیار ہو کے رہو لمبی امید مت کرو پتہ نہیں بندہ مستقبل بناتا ہے ہمارا ایک دوست ہے بےچارا اس کا آٹھ نو سال اس کا رشتہ دار یہاں بھی بیٹھے ہے آٹھ نو سال کا لڑکا تھا اسے میں نے کچھ تعلیم سکول سے کہا وہ میری بات کو نہ مانا اور کچھ سے ہم سے دور ہو گیا اس کا خیال تھا کہ یہ میرے بچے کا مستقبل خراب کرتے ہیں نو سال کا بچہ ارے اللہ کے سپرد کر دے پھر تے تیرے بچے کی شان کیا بنتی ہے تو اولاد کو اللہ کے سپرد کر دے خود اس کا مستقبل نہ بنا حالات بدلنے والے ہیں باطل انتہا کو ہے جب باطل انتہا کو ہوتا ہے یا عذاب آتا ہے یا ہدایت آتی ہے پہلے بھی میں کہا ہے میں نے جو بچے جو لگ رہے ہیں انہیں خدا اٹھا لے گا کہ یہ مسجدیں اٹھا رہے گرا رہے ہیں سیکڑے مسجدیں ان فوجیوں نے گرا دی اور جب کہ آئے ڈاکے بڑھے چوری بڑھی رشوت بڑھی کیبلا بدماشیاں بےحیاں بڑھی ہیں پٹواری نے تین سو پیگا بنایا ہے کچھ نہیں کہا ارے غریب نے ایک یونٹ جلایا چھ ہزار انہوں نے جرمانہ لگایا انہوں نے جو بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے جو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں یہی کرا رہے ہیں اب پتہ لگا ہے کہ ان کے آنے سے یہ جی دہشت گردی بڑی ہے ان کے آنے سے ڈاکے بڑھے ہیں ارے جو دہشت گردی یہاں بھاگ رہے ہو مسجدوں میں ہر موزے میں روزانہ دس قتل ہو رہے ہیں وہ آ نہیں جاتے ڈاک آسلہ لے کر پھر رہے ہیں کیوں وہاں تو معذور ہو دبئی ٹاؤن ایک مہینہ ہوا میں رات کا جا کے رہا ارے بارہ بندے ایک ہی گھر کے سارے قتل ہوئے پڑے تھے دبئی ٹاؤن جانتے ہیں ٹھوکر کے آگے ہے بارہ بندے ایک لاش سڑک میں پڑی تھی آیا اخبار میں بارہ گھر کے گھر کے مار گئے کوئی آیا نہیں وہ تو ڈاکو مار گئے یہ تو کوئی ٹھیک ہے ڈاکو پر جائے جائے ڈاکو جو کرتے ہیں لوٹیں عزت لوٹیں جان لوٹیں مال لوٹیں یہ کوئی دا دہشت گردی نہیں ڈاکو تو ان کے بھائی ہیں ایمان سے ان سے کچھ کہتے ہی نہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے ڈاکے تو مسلمانوں انہوں نے تعلیم کو مبدا بنایا ہے ما حاصل انہیں مل رہا ہے ہم سے جو ہو سکے گا تین چیزیں ہم نے کفر کی بنیاد کی میں نے پائی ہیں مجھے اللہ نے بتلائی ہیں پہلا نمبر سکول دوسرا نمبر ہو تیسرے نمبر سے ٹی وی اور یہ بش نے بیٹھ کر فخر کیا ہے اپنے ملک میں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ افغانستان میں عورتوں کو بے نقاب کر دیا میں نے تو کیا فخر کرتا ہے ظالم جب بھی کافر ہوا تاریخ بتاتی ہے جب تک منافق مسلمان نہ ملے کافر حامی ہاں ہوا ہی نہیں یہ <تصفح> تو ہم منافق مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں تو کچھ نہیں سمجھ تو کچھ کر ہی سکتا نہیں منافق تیرے ساتھ نہ ملتے تو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا دوسرا کہتا ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی چل رہی ہے تیسرا میں فخر کرتا ہوں کہ لڑکیاں لڑکے آزادی سے سکول میں جا رہے ہیں دیکھو ظاہر ہو گئے نا مسلمانوں دن سرات المستقیم سرات الزین پہلے بھی بتایا ہے پڑھتے ہو غیر المقوب علیہ ولعلی سبحانہ رب اللہ سبحانہ رب الظیم ارے نماز میں پڑھتے ہو وہ پالنے والا رب جو ہے عظیم مم. ہے اور اعلیٰ ہے صبحان پاکی ہے سبحان کیوں پہلے کیا کہ ہر حضری سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر حالت میں تمہیں رزق دے سکتا ہے سبحان کا رف اس طرح آیا کہ وہ پاک ہے کمزوری سے بھی پاک ہے ہر طرح آج سے بھی پاک ہے پھر آگے فرمایا ربی اللہ وہ آلہ ہے رب روزی دینے والا پڑھتے ہیں نماز میں تو اس بیچارے کو میں رو گیا جنازہ میں پڑھا ظالم لے گئے اس نو سال دس سال کے بچے کو جس کا وہ مستقبل سوارنا چاہتا تھا اسے مار کر رکھتا ہیں مستقبل اللہ سوارتا ہے آج وقت ہے اپنے آپ کو اور بچوں کو اور اولاد کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے ہو جاؤ اخیر وقت ہے باطل انتہا کو ہے مسلمانوں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے عذاب آنے والا ہے یہ بھیڑیے جو ہمیں خدا رسول سے دور کر رہے ہیں یہ کیا خدا کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے <سؤال> <سؤال> پھر ہم ان کے پیچھے کیوں کر گے میں لکھ دیں کہ تم ہمارے پیچھے چلو تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے خدا سے عذاب سے بچا لیں گے اب دعویٰ کرو ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں اگر ظالم ہو, اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پیچھے چلو ہم تم خدا کے عذاب سے بھی بچا لیں گے اور جہنم سے بھی بچا لیں گے اللہ کے حکم سے دو وج قبل تو جمیاح کام ہی اقرارم بلسان و تصدیقم بالقلب یا اللہ ہم تمام تیرے حکم قبول کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے پڑھائے تمام حکم اور حکم کیا ہے فرائض واجبات سنن معقدہ اور, مستحبا. اور مستحبات دور سے سننا یہ کیا ہیں احکام ہیں فرائض واجبات سنن مقدہ اور مستحبات سبھی یہ احکام شریعت ہیں جن کو ہم سب کو مانتے ہیں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے قبول کیا ان کو پردہ کیا ہے پتا ہے آپ کو واجب ہے باپ کے نزدیک فرض ہے پردہ کیا ہے واجب ہے یہ ہے ہم میں واجب کو ہم نے چھوڑ دیا جو سنت معدہ کو چھوڑے اس کا ایمان بھی ضعیف ہو جاتا ہے یہ واجب نہیں رہا ہم میں مسلمانوں کیوں اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں واجب کو اور اسی واجب کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے کہ یہ ایسا واجب ہے کہ اس میں سراپا غیرت ہے جب یہ واجب جائے گا تو فرض بھی منہ پر مار دیے جائیں گے ایمان سے کو رات کے نماز پڑھو اشا کی کوئی اگر کہتا ہے تو اٹھ کر مجھے کہہ دے اشا کی نماز پڑھو اور وطر نہ پڑھو آپ کی نماز پوری ہوگی गे نہیں गे ہوگی गे ایمان سے کو. کوئی کہتا ہے وہ ہوگی تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے وطر کیا ہے واجب ارے اگر واجب رات کے چھوڑ دے تو نماز پوری نہیں ہوتی اور پردے والا واجب چھوڑ دے تو دین پورا نہیں ہوتا مسلمان ہمیں اس واجب سے دور کر کے ہمیں دین سے دور کر دیا گیا اور جو چیز مسلمانوں میں نہیں ہوتی وہی دی جاتی ہے آپ کے باہر آٹا بھی ہے پانی بھی ہے اور آگ نہیں ہر چیز ہے میں آپ کو پانی آٹا دوں آپ کو فائدہ دے گی وہ تو کہیں گے پہلے ہے آگ دوں گا تو خوشی ہوگی نا جو چیز نہیں ہے ارے ہم میں پردہ نہیں رہا تو یہ ظالب جو پردے سے باہر قوم کو نکالنا چاہتے ہیں ہم قوم میں یہ پردہ لٹانا چاہتے ہیں یہ ہر مسلمان سیاد ہے کو یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور خدا کی قسم یہی ہمارے دین کی زینت ہے اور اس میں ہماری عزت ہے ملک پیر بخش چاند تھا آج سے دو سو سال کی پہلے بات کر رہا ہوں ہمارے دادے پردادا نے اپنے دادے کو سنایا اس نے ہمیں سنایا باپ نے اسی طرح کہ اسی بیگا زمین تھی اس کی مسلمانوں انہیں لزت اللہ ہے جمیہ ظالمو عزت کرسی میں نہیں ہے عزت تخت میں نہیں ہے عزت ہے تو میرے اللہ کے پاس ہے اور تم بھی سن لو اے سکول والے عزت کیا ہے ارے فخر مت کرو اگر اللہ رسول کو ہم چھوڑ گئے تو زندگی بھی کنجروں جیسی سوروں جیسی اللہ نے ہمیں دی ہے okay. کنجر تو ہو سکتا ہے بے بےغیر رسول حاکم نہیں ہو سکتا جس کا پردہ نہیں ہے جس کی عزت نہیں ہے جس کی لڑکی بیٹی غیروں سے پیر رہی ہے وہ کوئی حاکم نہیں ہے وہ گدڑ ہے بہمان ہے حاکم وہی ہے جو با پرد ہے اپنی عزت کا خیال کرتا ہے اور مسلمانوں کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے ہزار بیگھے کا مالک دس بیگھے ہر ہمسائے سائے کو کاسٹ کے لیے مفت دی ہوئی تھی اس نے معصول نہیں لیتا تھا بیٹھنے کے لیے مفت جگہ تھیں کسی کا دانہ ختم ہوتا دانہ دیتا کسی کا دودھ نہیں ہوتا دودھ دے دیتا تھا مفت وہ ایسا سخی تھا, تھا کل مند جیسے پاگلوں جیسے اسکول والے پڑھوں جیسے نہ تھا ارے وہ اسے کوئی دین مستفا کا لگا ہوا تھا کچھ کچرا عقل تھا اس میں دماغ تھا اس میں اسے پتا تھا عزت کس میں ہے عزت نہ کرسی میں نہ ہے نہ بادشاہی میں نہ ہے ججی میں ہے عزت ہے تو عورت کی عزت میں ہے اس کی بیٹے کی عورت کی کہیں سے کچھ بیشتی ہو گئی جب تک زندہ رہا اس نے جوتا نہیں پہنا بہر جاتا تھا ہم سائے لوگ سردار صاحب کہ پاؤں پر گر پڑتے ارے ان سے پہلے وہ پاؤں پر گر پڑتا وہ کہتے کیوں کہتا ہے ہماری بھی ابھی سرداری ہے ہم تو جینے کے قابل بھی نہیں ہیں میرے بیٹے کی عورت کی بےزتی ہو گئی تو ہم تو جینے کی ماری عزت تو نہ رہی اب میں کہاں بڑھاؤں تم وہ اس سے بڑے ہو وہ پہلے پیر میں پڑ جاتا ارے مسلمانوں میں بتاؤں اللہ کے نزدیک عزت یہی ہے اور یہ اللہ کے پاس ہے اور ملے گی تب جب ہم دوسرے غیرت مند اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی عزت کو اچھی نگاہ سے دیکھے اسے غیرت مند نہیں کہتے جو اپنی بچائے اور دوسرے کی اڑاتا رہے وہ غیرت مند ہو نہیں سکتا اور اس کی عزت ایمان سے بچ نہیں سکتی غیرت مند اسے کہا ہے جو دوسرے کی عزت نہ اتارے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھے تو عزت اللہ آپ کو ہمیں عطا کرے عزت دین میں ہے مسلمانوں جب ہم دین میں آ جائیں گے تو دعا مانگو اللہ تبارک تعالی پچھلے گناہ بھی ہمارے معاف کر دے گا ارے وطر واجب کی قضا ہے اور جو پردہ ہے اس کی توبہ ہے اس کی قضا بھی نہیں یہ ہم قرآن محل بنا رہے ہیں ہمارے درویش دبئی ٹاؤن میں تو وہ سات غریب آدمی ہیں جن کی دس مرلے زمین خرید کی وہ کرائے پر بیٹھے ہیں میں ان کو جانتا ہوں وہ چھ بھائی دو کمروں میں گزارا کرتے آئے ہیں انہوں نے دبئی ٹاؤن میں دس مرلے تو میرے کہنے پر انہوں نے قرآن محل اور اس دس مرلو سے کچھ زمین لے کر قرآن خدوایا اب وہ تیار ہو گیا انہوں نے اسی نوے ہزار مکانوں کے لیے رکھا تھا وہ بھی اس کنویں پر لگا دیا اور جو ہم سے لوگوں سے ہوئی خدمت شاہ صاحب بھی کرتے رہے مدثر شاہ صاحب اب اس کی چھت پڑنی ہے قرآن مجید کی اور کروڑوں مجد, مسجدوں سے ایک قرآن مجید با عزت دفن کر لونا نا یوں سمجھو ہم نے چویس ہزار انبیاء کو دفن فر کیا قرآن مجید کی وہ شان ہے ٹائم نہیں میں بیان کروں اگر کوئی اس میں چھت میں حصہ ملانا خوشی سے چاہتا ہے آپ ہیں یا لکھا سکتا ہے تو وہ امداد کر دے جتنا جس سے کوئی ہو سکتا ہے صاحب اثروں سے ہے جتنا ہو سکتا ہے روپیہ دو دس کوئی علیحدہ رکھو ادھر نہ رکھو علیحدہ رکھو, رکھو یہ یہ کس کے قرآن مال دین تو سنتے رکھو جلدی جلدی کارگر نوپی پڑھتے قرآن بہتر یہ ہزار روپیہ میں بھی ملا رہا ہوں اللہ پہلے بھی میں نے جو ہوئے تھے اللہ قبول فرمائے در رکھو جزاک اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر ریا سے بھی کرو تو پھر بھی بندے کو جزا ملے گی دکھاوے کے لیے قرآن مجید کا احترام دکھاوے کے لیے کرے پھر بھی جزا ملے گی ان شاء اللہ اللہ آپ کی برکت سے اللہ آپ کو تندرستی عطا بہت دے گا جتنا ہمارا فرض ہے اس وقت قرآن مجید نہر میں ڈالے جا رہے ہیں اسی طرح توڑوں میں پڑے ہیں ہم نے دل... تین چار محل بنائے ہیں اللہ نے ایک بندہ نال نال گینگی نہیں وہ چا وجہ جی سارے نہ پھر بھی اگر کسی کے پاس دینا چاہے نہ ہو تو وہ یہاں جس صاحب کو دے دے گا ہم وہاں بھجوا دیں گے ان کے پاس یہ ظہیر عباس اور ان کو دینا ہے کہ ان کا سارے ان کو دے دینا ہے اور آخر دعوان رب ہے نا لا الہ الا اللہ یہ بھی توحید ہے صالحین کی لا الہ الا انت یہ بھی توحید ہے صوفیہ کرام کی لا موجودہ اللہ لا مابودہ اللہ یہ بھی توحید ہے آج کل ایک ایک جماعت اٹھی ہوئی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا وہ ذکر بالجہر جلی خفی رساب اس کا نام پھر آنا انہوں نے کاٹ چھپایا ہے کہ آخری ذکر ہے آنا یہ آنا کا ذکر جو ہے قطب القتاب منتحی لوگوں کا ہے اس کا سمجھنا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ تو کرتے ہیں کہ لا الہ اللہ آنا یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کاڈ چھپا ہے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ اللہ کوئی اللہ نہیں ہم میں اللہ ہوں ہے تو آنا توحید اللہ والوں کی لیکن اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ جو شریعت کے خلاف طریقت ہو نا وہ طریقت نہیں ہوتی یا آپ ہم کو سمجھ نہیں آتی تو وہ لا الہ اللہ آنا جو قطب القتاب منتحی لوگوں کی توحید ہے وہ کیا ہے نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے کہ لا الہ الا آنا غور سے سمجھنا آنا کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے دل کے کانوں پر اس کی شان کے مطابق ان کو آواز آتی رہتی ہے اللہ کی آواز ایسی نہیں ہوتی اس کی شان کے مطابق اور آواز وہ سنتے رہتے ہیں دل کے کانوں سے کہ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا آنا لا الہ اللہ آنا کوئی معبود نہیں میں معبود ہوں تو انہوں پیگلوں نے آنا کا ذکر یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا آنا خود کہنے لگ گئے وہ تو قطب الک اختاب کو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا رہتا ہے لا الہ اللہ آنا میں اللہ ہوں وہ اس آنا کا مطلب یہی ہے آنا ذکر انہوں نے آنا کا ذکر کا مطلب کیا کہ لا اللہ لا آنا خود کہتے ہیں نوز بلّہ کوئی معبود نہیں ہم ہے تو یہ ضروری تھا کہ یہ فتنہ عام ہو رہا ہے کارڈ چھپے ہوئے ہیں یہ سیفیوں کی طرف سے وہ آنا کا ذکر بتاتے ہیں تو اللہ ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے نحمدہ و نستعین اللہ اکبار نوز بلا ازان میں کہتے ہیں اخبار شیطان کا نام ہے اس کا بھی بڑا خیال کرنا ہے اور نماز پڑھتے وقت پہلے بھی میں بتایا انگوٹھے کا لگانا فرض ہے تین انگلیاں واجب ہیں اور پیر ساری انگلیاں سناتا ہیں اٹھتے بیٹھتے ادھر پیر ہٹے تو زمین سے گھسیٹ کر ہٹاؤ ایسے پیر اوپر مت اٹھاؤ نماز ٹوٹ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن جتنے لوگ جما پڑھا آئے ہوئے دے ان دے خاندان واسدے. اپنے, واسدے دے اپنے خاندان ان خاندان واسدے. یا لا آج جیون کنساری نال میں پناح منگدا یا علاح ال برے کمے دنو برے گلوں کے کنو برے خیالات کے کنو برے انجام دے کنو دہان جہان دسوائی دے جان دی تنگ دستی گٹ جرام رس پر جرا ڈیونے اہدا نہ ڈاک شرف سات گمراہی خادثات الم دے دے درد العالمین کنو گٹ زندگی دے کنو دشمن غلبے دے دی ہوا دن دشم دن ہو دنیاوی ہوا مغلوب نہی وے یا اللہ اصل تیری پناہ منگوں یا اللہ پاک میرا کنو قبر سکر حشر دے عذاب دے یا اللہ سا مسلمانے کو عزت نصیب کر ایمان نصیب کر جو ات آئے ہوئے یا اللہ ان کو تندرستی دے دین دے ایمان دے رزق دے زندگی دے ممائے خاندان اپنی عطا نصیب فرما یا لا اپنی مہربانی عطا فرما جن لوکیں تیری قرآن مجید یا اللہ محل واسطے خدمت کیتی یا اللہ ان منظور و مقبول فرما انہوں دنیا آخرت بمائے خاندان اچھی فرما دے تو اپنی شان د مطابق اطا فرما یا اللہ ساری مانگ کے مطابق نہ اطا فرما تو اپنی شان دقا فرما ربنا تقبل منا ان کا سمی العلیم و توب لا ان کا انت طب الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار الجوب یا غفار الوب یا واسطا اللہ سرنا الطیر خیر الناصرین اللہ ماہ فضن انتخیر الحافظین اللہ عمر ہمنہ انت خیر الرحیمین اللہ عمر ذکنہ انت خیر الرازقین اللہ اغفر لنا انت ربی غفور الرحیم اللّہ مبارکنہ انت خیر الوارثین انت غنی و عنا فقیرن غنی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دے تو بے شک وہی غنی ہے فقیر وہ ہے جو ہر وقت مانگے یا اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں تو دےنا دے تو غنی ہے تو دے تو تیری مہربانی ہے یا اللہ انت غنی انت قوی انوانا ضعیف انت ذوالجلال والاکرام انا لا شلا مکان یا اللہ یا رحیم یا رحمان صلی اللہ تعالی اخر الخلق محمدی و علی علی وسلم جا دنیا دے رنگ وے جا دنیا دے رنگ وے جانچ رنگ وے کی جانچ رنگ وہ دین دبی لا ڈو بڑ کی دے دین دبی لا ڈو کی دے نجدی کر دے جنگ وے کھی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کو دے بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم کوم کوہان دے کتر ختھا وٹا مار کے ججاہد ہے قسم خدا دیلو قسم خدا دیلو کشمیری ہے تنگ وے جانچ ڈاکٹر کہہ دے کھی جانچ رنگھی جا نجدی دے رنگ تو بن کار نجدی کر دے جنگ وے کھی میں کی دسائی کو بھوت سوارے دین میں کی دسائی को सवार नबी वली दी दुश्मनी करनी या झा दरबार नबी वली दी दुश्मनी करनी या याद